أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعاه الله فمن حج البيت أبعتمر فلا جناح عليه أن يطفف بهما ومن فإن اللہ سبحان اللہ <سؤال> یہ پیچھے چونکہ کعبہ مشرفہ کے قبلہ ہونے پر کلام ہو رہا تھا تو یہ اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں, نشانیاں ہیں یہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کے ساتھ تو یہ دو پہاڑیاں ان کے مابین حضرت سعید اللہ حجرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ساز کی تھی حضرت ابراہیم علیہ سات السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ سات السلام کو جو ابھی چھوٹے بچے تھے بالکل تو یہ مائی صاحبہ کو اور انہیں چھوڑ کر کے جانے لگے تو صرف ایک مشکیزہ تھا پانی کا اس میں تھوڑا سا پانی تھا تو وہ دے کر کے جانے لگے تو اس وقت آپ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پر بغیر چھت کے کوئی مکان نہیں ہے یہاں تو کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ صاحب السلام نے وہاں سے جاتے ہوئے صرف ایک جملہ بولا تھا میں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں یہ بھی اتنا کہا تھا تو انہوں نے حضرت حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت عرض کیا آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کی اگر آپ نے اللہ کے کی حوالے کیے تو وہ پھر ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا جی تو ایسی حالت میں جب وہ پانی مشکیزے کا بھی ختم ہو گیا تو حضرت اماں پاک جو ہیں آپ کبھی پہاڑی کے ادھر جاتی ہیں کبھی اس طرف جاتی ہیں یہ درمیان کا جو فاصلہ بنتا ہے وہ تقریباً سات سو گز ہے کتنا ہے سات سو گز کا فاصلہ بنتا ہے اس دورانی میں آپ جو کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاگتی ہو سکتے ہے کو کوئی قافلہ یہاں سے گزرے جن کے پاس پانی ہو تو ہم ان سے پانی لے لیں تھوڑا سا حضرت اسمعی اللہ صاحب السلام کو پلانے کے لیے اب ہوا یہ کہ اس مقام پر چلتے ہوئے حضرت حاجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ڈھونڈ بھی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ رب تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی ہیں رب تعلیٰ سے دعا بھی مانگ رہی ہیں تو یہ ذہن میں رہے جیسے وہ ہے نا حدیث تشریف فرمائے تو ایک دیہاتی آئے سیاہ تھے عکل شام کے غلام تھے وہ آئے تو آ کر کے انہوں نے اونٹ کو کھلا ہی چھوڑ دیا اور آ کر آج گزارو یار میں تیرے اونٹ کو کیا بنا انہوں نے کہی جی حضور وہ میں نے چھوڑ دیا ہے ایسے ہی چھوڑ دیا اسے عکلِ میں کیوں باندھا کیوں نہیں کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے ذات پہ بھروسہ کیا ہے اکلام میں نہ پہلے جا کے اسے باندھ پھر بھروسہ کر پہلے باندھے پھر بھروسہ کر اس لیے ہر ہر معاملے میں احتیاط کا بھی حکم ہے بندہ اپنی طرف سے احتیاط کرے اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دے جی اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا تو یہ آج کل لوگ جو نا وہ صرف اونٹ ہی باندھ رہے ہیں انہیں کہا جائے نا بھی کچھ کرو بھی وہ کہتے جی دیکھو اونٹ باندھنے کا حکم تو ہے نا جو اونٹی باندھ کے بیٹھے ہوا کرنا کچھ بھی نہیں ہے جس کو بھی دیکھو اونٹی باندھا ہوا اس نے آگے کچھ رقت بارک و کے کی ذات پر جو توقل اور بھروسہ ہے وہ والا نہیں رہا لوگوں میں جس کو بھی دیکھو احتیاط میں اونٹ باندھ کے بیٹھے ہیں بس, بس بھائی کافروں سے لڑنا ہے کہتے صاحب احتیاط بھی کوئی شہ ہے سارے مارے جائیں گے ایسی کون سی موت مارے جائیں آپ کون سی باتیں کرتے ہیں جی اس طرح کی یہ جو سارے کے سارے اونٹی باندھ کے بیٹھے ہیں یہ درست نہیں ہے آگے بڑھنے کا بھی حکم دیا ہے کریما کر سامنے اونٹ باندھ لو اس کے بعد تم ربت کی ذات پہ بھروسہ کرو یہ ہر ہر معاملے میں ایسا ہے جی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توقع کے منافی نہیں دل ہے دل حضرت اما پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں آپ ساتھ پانی تلاش بھی کر رہی ہیں اور ساتھ دعا بھی کر رہی ہیں اس سے ثابت کیا ہوا ایک ہی بیٹھ کے صرف دعا کرتے رہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے اسباب بھی اختیار کرنے رہے ہیں ساتھ سطرت کی ذات سے دعا بھی مانگنی ہے حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ چل بھی رہی ہیں وہاں ادھر ادھر دیکھ بھی رہی ہیں اور ساتھ دعا بھی مانگ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں کہ مولا مہربانی فرما ہمیں پانی عطا فرما تو یہی وہ مقام تھا جہاں پر حضرت امہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ایسی قبول فرمائی کہ وہیں بھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ایڈیم مبارک اگر رگڑ رہتے وہیں پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ زمزم جاری فرما دیا آج جو احمق لوگ کہتے ہیں یہ دعا قبول نہیں ہوتی میں نے کہا زمزم پی کے بھی کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی اور زم زم کا وہاں سے نکلنا پہاڑی علاقے کے اندر ہیں وہاں پہ جہاں پہ بوری نہیں ہوتا تھا اس وقت یعنی کنویں بڑے جناب وہ خال خال ملتے تھے تالابوں میں پانی بھر جاتا تھا بارش کا اسی کو ہی وہ استعمال میں لاتے تھے لیکن قربان جائے خالق اور مالک کی عظمت اور شان پر اس نے پاک رضی اللہ تعالیٰ عہا کی دعا کیسے قبول فرمائی کہ ایک جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں پہ پاؤں مبار کر رگڑا تھا وہیں پر حضرت سید انحاع علیہ السلام نے آ کر اپنا پر مارا پر چشمہ جاری ہو گیا جی اور جہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ ابھی چھوٹی عمر میں ہیں آپ کے ایڈیوں کی برکت ظاہر ہو رہی ہے Hmm. Hmm. وہی پہ حضرت جبلی اللہ السلام کے پاؤں کی پر کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے وہاں پہ اللہ تبارک کی طاقت اور قوت کا اظہار ہو رہا ہے جی وہیں پہ حضرت امہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کی تاثیر معلوم ہو رہی ہے اور وہی آپ جب آئی نا وہیں سے ڈھونڈ رہے ہیں جی پانی کو جیسے آپ آئی دیکھا تو وہاں پانی بہا جا رہا اتنا زور سے آپ نے زور سے ابرانی زبان میں کہا زم, زم زم زم اور زم رک رک جب ہمارے ہیں رک رک تاک کے لیے کہتے ہیں کہا تو ایک بار جا سکتا ہے کافی ہے رک جا بھائی لگے ہمارے روک رک, رک بھائی رک کہتے نہیں کہتے تو جو بار بار کہا جاتا ہے نا وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے حضرت, حضرت, حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے دو بار کا زم زم رک رک کام کریما کل اسلام شاہ فرمایا اس وقت حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ یہ زم زم یہ نہ کہتی نا تو اس وقت پانی ہر طرف پھیل جاتا ہے ہر طرف پانی پھیل جاتا اور مزے کی بات ہے یہی وجہ ہے کہ آج سعودیوں نے یہ کوشش کی تھی کہ وہاں سے پائپ بچھا دیا جائے مکہ مکرمہ سے سیدھا مدینے آئے تو زمزم جو ہے اسی کے ذریعہ کیونکہ روزانہ ہزاروں کولر جو ہے وہاں سے لائے جاتے ہیں پانی کے اتنے بڑے بڑے ٹینک لائے جاتے ہیں مدینہ شریف میں آپ کو پتہ ہے بس نویشری میں لاکھوں نمازی ہوتے ہیں صرف وہیں تھوڑا پیتے ہیں وہاں بھر بھر کے بوتلیں جو ہیں وہ گھر بھی لے جاتے ہیں اپنے ہوٹلوں میں بھی رکھتے ہیں وہاں بھی پیتے رہتے ہیں وہی زم زم شریف اور اتنا وہاں نہیں پیتے جتنا وہاں سے لے آتے ہیں اور اتنا وہ نہیں دیتے جتنا حجی صاحب لے کے آتے ہیں وہاں سے ہے یا نہیں اپنے سامان میں اور یہ عشق ہے یہ محبت ہی ہے کہ اپنے سامان میں جو ہے وہ باقی سامان لا کے بجائے زمزم ہی لاتے ہیں ہے یا نہیں ایسا حاجی نے خدا تبارک اتار یہ عطا فرما دے تو وہ انہوں نے کوشش کی وہاں سے نا پائپ بچھانے کی میں ویسے کو لے جائے تو لے جائے حضرت حضرت اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ رک تو میں وہ خود نہیں جاتا کہیں بھی جنہوں نے کوشش کی تھی یہ مجھے حاجی نے وہیں بتائی وہ وہیں پہ زم زم شریف جو کوہ ہے نا وہیں پہ وہ خدمت کرتا تھا مکہ شریف میں وہیں پہ وہ خادم تھا وہ کئی بار اس نے کہا اس نے کہا یہ پانی جو ہوتا ہے نا باہر یہ ملا ہوا ہوتا ہے یہ جو جتنے بھی آتے ہے نا کولروں میں وہ کہتا میری وہاں ڈیوٹی ہے میں وہاں کام کرتا ہوں آپ جب بھی فرمائیں گے میں وہاں کو کنویں سے پانی نکال کے دوں گا کو میں نے اسے کہا میں نے کہا خدا کے بندے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ زمزم شریف کی تاثیر ہے اگر دس من پانی ہو نا اس میں ایک کترہ زمزم کا ملا دیں سارا زمزم ہو جاتا ہے आ, سارا زمزم ہو جاتا ہے باقاعدہ یہ لیبارٹریوں والے دیکھ چکے ہیں لیبارٹریوں والے دیکھ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے نا وہ ایک قطرہ زمزم کا سارے پانی کو زمزم کر جاتا ہے کتنی سمجھ پڑا مسئلہ ہاں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل اور کرم فرمایا اپنا کہ اما جی نے فرمایا کہ روک روک وہ رک, رک, رک گیا وہاں سے خود نہیں جاتا کہیں بھی ہاں لوگ لے جاتے ہیں بھر کے لے جاتے ہیں تو لے جائیں تو انہوں نے کوشش کی وہاں سے پائپ بچھانے کی کہ پائپ کے ذریعے پانی کو لایا جائے یہ پانی نہیں آیا انہوں نے کہا ہمیں ماں کاٹ رہا ہے ہم کیسے جا سکتے ہیں ہمیں ماں جی کاٹ رہے ہیں میں نہیں جا سکتا کہیں بھی بہرال جی وہ یہ دو پہاڑیاں جو ہیں ان کا تعلق حضرت حاضر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے ہوا <laughs> یہ کہ یہ <laughs> <کہ, laughs> دو پہاڑیاں جو ہیں <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ان پر مکے کے مشرقوں نے دو بت رکھ دیے تھے ایک اصاف نام کا ایک نائلہ نام دو کا یہ دو, دو بت تھے ایک کو صفا پہ رکھ دیا ایک دل کو دل مربع پہ رکھ دیا, دیا اب دیا ہوا یہ کہ ان پر وہ رکھنے کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کی عبادت کیا کرتے تھے مشرقین جو ہیں وہ بھی صفا مربع پہ دوڑتے تھے دوڑتے تھے ان کا طریقہ وہی تھا جیسے وہ کعبے کا طواف کرتے تھے بے لباس ہو کر یہاں بھی وہی کرتے تھے بےت اللہ مقام و تسدیا تالیاں یہ صفا مربع کے درمیان سائی کرتے ہوئے کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ والی حرکتیں کرنا یہ عمل کے قبول ہونے کی نشانی ہے وہ نبز کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ فرمایا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑیوں کو پاک فرما دیا اب کئی سارے لوگ جو تھے وہ یہاں پہ صفا اور مربع کی ماں بہن سائی کرنے کو وہ ذرا ایب سمجھنے لگے کہ کہ یہ تو پھر بتوں کی یہاں تعظیم ہوتی تھی تو ہم بھی وہاں پہ کریں کام اگر وہیں پہ ہم بھی صفحہ مروا کے درمیان سائی کریں تو یہ تو پھر بات درست نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب عطا فرمایا ٹھیک ہے نا جی ایک بات تو یہ دوسرا مسئلہ یہ سماج فرمائیں کہ جو حکم ہوتا ہے نا دین دین و شریعت کا اسلام کا جو حکم ہوتا ہے اگر اسے کافر اپنانا شروع کر دیں تو کافروں کے وجہ سے ہم اسے کتنے بتائیں بت پڑے ہوئے کابے میں اور السلام مدینہ میں آ مدینہ شریفہ میں یہ السلام نے جب جا کے مقابہ مشرفہ کو بتوں سے پاک کیا وہ تو بہت عرصہ بعد پاک کیا بہت عرصہ بعد جا کے مکہ فتح ہوا نو کو نو, کو نو, کو نو ا اقل اسے والسلام کے کہ نون اخری سال چل رہے تھے اقل اسے والسلام کی تبلیغ مبارکت کے تو اس وقت جا کے اقل اسے کے سامنے کعبہ مشرفہ کو مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور وہاں سے جا کے بت نکالے اقل اسے کے سامنے وہاں بت بھی پڑے ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اور باقی جہاں کہیں بھی سیابر رہتے ہیں کعبہ کی طرف منہ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں کیسے سمجھا یہ مسئلہ اسے ثابت کیا ہوتا ہے اسے ثابت یہی ہوتا ہے کہ اسلامی حکم کے اندر یہ کعبے کے اندر بت آ تو بتوں نے بتوں کا وہاں پڑا ہونا جو ہے وہ کعبے کو قبلہ ہونے سے خارج نہیں کر رہا تھا کعبہ قبلہ ہی تھا مسلمان اسی کی طرح من کر کے پڑھ رہے ہیں تھے صحابہ غلام لیکن کسی کو ممانت نہیں کی گئی کہ وہاں تو بت پڑے ہوئے ہیں آپ وہاں من کر رہے ہیں یہیں میں بڑا مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ شریعت اسلامی کی جو حکامات ہیں ان کے اندر کوئی خرابی در آئے. تو اس خرابی کی وجہ سے اس حکم شریک کو نہیں چھوڑا جائے گا،, جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا ربت مارکو تعالیٰ نے فرمایا انشک صفا اور مربا جو یہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں یہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں،, یہ نشانی ہیں یہاں پہ ایک ذہن میں رکھے ہر وہ حکم جو اسلام کے ساتھ خاص ہو مسلمان ہی کرتے ہوں تو وہ حکم جو ہے وہ ایک علامتی کام جو ہے وہ چاہے لباس ہی کیوں نہ ہو وہ مسلمانوں کا دین کا شعار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے شعار ہوتا ہے اس کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے اس کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے اس کی توہین کرنا بھی قفر ہے اور اس کی مخالفت کرنا بھی کفر ہے جیسے مثال کے طور پر آپ برقے کو دیکھ لیں مسلمانوں کے علاوہ کہیں برقع ہوتا ہے یہودی <سؤال> پہنتے ہوں چوڑا عیسائی پہنتے ہوں جی ہندو سکھ پہنتے ہوں کوئی نہ پہنتا برقع برقع صرف اور صرف یہ اسلام کی علامت ہے ہے یا نہیں جہاں پہ بھی آپ کو برقع نظر آئے گا آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے ہے یا نہیں یہ مسلمان بہن بیٹی ہے مسلمانوں کے علاوہ کوئی برقع نہیں پہنتا تو یہ اسلام کا شعار ہے یہ اسلام کی ایک علامت ہے دین کی ایک علامت ہے تو بتائیں بھائی آج جو پرسوں والے دن بندے نے فون کیا اس نے کہا جی, ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہے وہ برکا پہن کے پہن کے تو کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا شریک حکم ہے بتائیں بھائی وہ جو ایسی حرکتیں کرتا پھرتا ہے کمی نہ وہ تو جس بندے کو اس طرح کر رہا ہے وہ جو ویڈیو دیکھیں گے اے بھائی، اے بھائی، وہ کہیں بھی کسی عورت کو دیکھیں گے یہ حرکت کریں گے پھر ہے یا نہیں کسی بھی خاتون کو برکے میں دیکھ رہیں گے تو اس کے ساتھ یہی حرکت کریں گے <سلام> ایک جگہ ہم <سلام> گئے تو ایک مول صاحب نے نا لوگ مجمع تھا <سلام> بہت بڑا اس مجمع میں اس بندے نے ایک <سلام> بات سنا دی لطیفہ سنایا اپنی <سلام> طرف سے بنا کے اس نے کہا جی جب یہاں انگریز رہتے تھے تو ٹوپی والے برقے ہوتے تھے نا پہلے نے کے بندے بندے سے یہ ہے میں بارش آ جائے آندھی آ جائے طوفان آ جائے گرمی زیادہ ہو تو بندہ جو ہے نا اس کے اندر گھس جائے اور یہ چلتا پھرتا امریلا ہی ہے چھتری ہے بھائی تو وہ کہتا ہے جی انگریز جو ہے وہ اس نے کہا کہ یہ تو بھائی بڑا زبردست نظام آپ نے رائز کیا یہاں پہ ہر بندے کو سہولت دی ہے چلتا پھر تا سسٹر نہیں ہے تو سسٹم ہے یہ تو کہتے ہیں ایک دن بارش آنے لگی تو ایک برقع پہنے خاتون جا رہی تھی تو وہ انگریز جا رہا تھا اس نے کہا چلو اس میں داخل ہو جاتے ہیں کہتے جی اس نے برقعہ اٹھایا اور اندر داخل ہونے لگا تو مائی صاحبہ نے چپیٹ ماری اس کے منہ پہ وہ باہر آ گئے کہتے سوری مجھے نہیں تھا پتا کہ اس میں پہلے کو بندہ ہے جی ابو لطیفہ اس نے سنا لوگ زور سے ہنسنے لگے تو میں نے وہ مولوی صاحب کو پوچھا میں نے کہا مولوی صاحب آپ صحیح سے بتائیں یہ جو آپ نے یہ لطیفہ سنایا ہے یہ مزاق کس چیز کا اڑایا آپ نے یہ برکہ کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے یعنی کہ ایسی ایسی کمینی حرکتیں کرنے سے مولوی بات نہیں آتے اب وہ جو ایک برکہ خاص اسلام کا شعار ہے دین کی علامت ہے ہمارے دین کی علامت ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نوجوان لڑکی جناب برکے پہن کے برکے پہن کے, کے بارشانی کرتی پھرتی اور تم نے ایسے لوچے کام کرنا ہے پھر برکے کو بدنام تو نہ کرو کرو عجیب کمینی طبیعت کے لوگ ہیں بھائی ان کے ماں باپ بھی نہیں سمجھاتے اتنے بے بےیا ہو گئے ہیں کہ تمہاری بیٹی جو ہے برقع پہن کے باہر لوگوں کو ایسے جناب گلے مل رہی باہر لڑکوں کو جناب چھیڑخانی کر رہی ہیں عورتیں لڑکیاں اور مووی بنا رہی ہیں نا. ہی نا مجھے لڑکا کہنے لگا اس نے کہا جی اور باقی جو بغیر برقے کے ہوتی ہیں ان سے زیادہ ان کو لوگ دیکھتے ہیں بتائیں, بتائیں, بتائیں ربتبارک نے قرآن میں کیا ارشا میں کہ وہ والا دل ہے جو اللہ تعالی کی نشانیوں کی تعزیم کرتا جلتا ہے جلتا اللہ تعالی کی دین دل دل دل کی نشانی یہ دین کی نشانی ہے اور رب تبارک و نے اس آئے مبارکہ میں کیا فرمایا ان صفا وال من امن شاہ میں بے شک صفا اور مروت جو ہیں یہ اللہ تبارک و کے دین کی علامتیں ہیں اللہ دین کی دونوں تو میں تم پریشان کیوں ہوتے ہو کہ یہاں بت رکھے ہوئے بتوں کے آنے کی وجہ سے یہ نہ پاک تھوڑی ہوئی ہیں بتوں کو دور دی کر دیا دی دی ان پہ جو تمہارے ذہن کے مطابق نجاست آ چکی تھی وہ دو بھی دور ہو چکی تو یہ تو رب کے دین کی نشانی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا دین ہمیشہ سے ہے اور جب سے ان کی نسبت جو ہے رب تعالیٰ کی دین کی طرف ہوئی ہے حضرت ما پاک کی طرف ہوئی ہے یہ تب سے پاک ہو گئی تب سے پاک ہو گئی جیسے کعبہ مشرف میں بت پڑے ہوئے ہیں بتوں کی موجودگی میں کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم اور عاقع کے صحابہ اتنا عرصہ تک کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے کوئی قدر نہیں ہے تو کعبے کو کے قبلہ ہونے سے یہ ان کے بت پڑے ہوئے بھی خارج نہیں کر سکتے اسی طرح کر کے دینی حکم شریعت کا حکم جو ہے اس میں اگر کوئی خرابی در آئے تو اس خرابی کو دور کیا جائے گا اس دینی حکم کو بند نہیں کیا جائے گا اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں جیسے کسی بندے کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جائے گی نہ کہ ناک کاٹا جائے گا مسرے میں کتا داخل ہو جائے تو کتے کو بگایا جائے گا مسئر نہیں توڑی جائے گی کہ نہیں سمجھ بڑا مسئلہ نہ کئی احمد کو کہتے ہیں نہیں جی مسجد کو گرا دو نہیں مسجد نہیں گرائی جائے گی کتب بگایا جائے گا کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہاں اسی طرح کر کے نکاح میں شادی میں جو خرافات دار آئی ہیں اتنے سارے گناہ ہونے لگے ہیں ایک سنت پوری کرنے کے لیے اٹھارہ گناہ کر لیتے ہیں تو ان فسادات کو دور کیا جائے گا ان خرابی کو دور کیا جائے گا نہ کہ جناب ایک شرح حکم جو ہے اسے بند کر دیا جائے نکاح کو نہیں منع کیا جائے گا اس خرابی کو دور کیا جائے گا جیسے آج کل کئی بے دین لوگ جو ہیں،, جو ہیں وہ نکاح کے اندر آئی آنے والی, آنے والی مفاسد اور خرابیاں جو ہیں کئی سارے علاقوں میں تو نکاح بھی اتنا مہنگا ہو گیا, ہو گیا ہو ہے, ہے وہ کہتے ہیں جی پانچ ایکڑ دو ہماری بیش لڑکی کے اور اتنے لاکھ زمین دے دو پھر آپ کو رشتہ دیں گے بتائیں بھائی جہاں پہ نکاح اتنے اتنے لاکھ کا ہو جائے وہاں زنا تو پھر دس بیس روپے میں ہونا ہے پھر نکاح پچاس روپے میں ہونا ہے وہاں پہ زنا جو ہے تو یہ حال کر دیا ہم نے کہاں سے شروع ہوئی تھی بات وہ کیا نام اس کا جہیز سے لڑکے والوں نے جہیز بڑھا دیا لڑکے والوں نے اپنی شرطیں بڑھا دی انہوں نے مہر کے بہانے چیز بھی دے دو فلاں بھی دے دو فلاں بھی دے دو کتنے سارے لڑکے اور لڑکیاں حقیقت والے جن کو میں تعلق کی وجہ سے جانتا ہوں ان کو وہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہے پاس تو کیا کریں تو اب کئی سارے لوگ زلی کہتے ہیں جی جیسے وہ ایک ہرامی ہے شیخ رشید, رشید اصل رشید تو کہتے ہیں ہدایت والے بندے کو وہ تو یزید ہے پورا لانتی ہے وہ وہ ذلیل اسے کسی نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے اس بےغرت نے یہ بکواس کی اس نے کہا کہ جب دودھ باہر سے مل جائے تو بھینس رکھنے کا کیا فائدہ ہے مطلب اس زلیل نے زندگی ساری بدکاری میں گزاری منہ کالا کرتے ہوئے گزاری اس زلیل نے زندگی ساری, ساری اور یہ جو جملہ اس نے دیا ہے یہ جملہ اس جیسی طبیعت کے لوگوں کو کتنا مزدار لگے گا وہ ان کا بھی ذہن بنے گا اور یہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا کمینے نہیں ایسی حرکتیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دل کو بھاتی ہیں پر بھاتی صرف انہی دلوں کو جن کے دلوں میں گندگی اور نجاست ہوتی ہے اہل ایمان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی اور کتنی بڑی بکواس کی ہے اس دلیل نے مطلب کیا ہے کہ جب زنا سستا ہے تو نکاح کرنے کا کیا فائدہ بندہ اتنی فٹیکیں کیوں اٹھائے جی مروہ جو ہیں یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں اب وہ لوگ جو پریشان ہو رہے تھے کہ اب اس کی صفا اور مروہ کی تعظیم کیسے کریں ہم یہاں پہ سائی کیسے کریں یہاں تو مشرکوں کے بت پڑے ہوئے تھے اساف اور نیلہ نام کا رفتار کو تعالیٰ نے انہیں جواب دیا میں فمن حک جل بیمر میں جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا پھر عمرہ کرے حج کرے اور مدل مدل. عمرہ کرے یا ذہن میں رہے ہمارے نزدیک صفا اور مربع کے درمیان جو سائی ہے یہ واجب ہے اور امام شافی علی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ فرض ہے کیونکہ ان کے نزدیک واجب یہ کوئی جسے ہم واجب کہتے ہیں وہ اسے بھی فرض کہتے ہیں واجب ہونا ان کے نزدیک کوئی اصطلاح نہیں ہے امام شافی کے نزدیک یہ واجب ہونے کی اصطلاح ہمارے نزدیک یا کے نزدیک وہ کہتے ہیں کوئی چیز ہے فرض ہے یا پھر سنت ہے بس اس کے مابین کوئی دوسرا درجہ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں پہلے فرض ہے پھر واجب ہے پھر سنت ہے اس طرح کر کے ان کے نزدیک یہ نہیں ہے یہ واجب کا درجہ نہیں ہے جسے ہم واجب کہتے ہیں وہ اسے فرض کہتے ہیں ہر چیز جیسے ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے یہ فاتح پرنی نماز کے اندر یہ واجب ہے وہ کہتے ہیں فرض ہے ہم کہتے ہیں کہ ساتھ سورد پڑھنی واجب ہے وہ کہتے ہیں فرض ہے اسی طرح کر کے ہر وہ جسے ہم واجب کہیں گے اسے امام رضی اللہ تعالیٰ فرض کہیں گے یہ صفا مربع جو ہے اس کی جو سائی ہے یہ ہمارے نزدیک واجب ہے اور ان کے کی نزدیک کیا ہے فرض ہے تو یہ رب رفتار کو تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم کیسے صفا مروہ کے مابین سائ کریں گے یہاں تو وہ جو ہے وہ نے بت رکھے ہوئے تھے رب تبارک کو نے ارشا فرمایا جو بندہ حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے مابین سائی کرے اسے سائی کرنے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں ہے اب یہ جو لفظ ہے نا فلا جناح علیہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے تو یہ لفظ جو ہے ویسے وجوہ پر دلالت نہیں کرتا وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا تم پر لازم ہے کسی بھی کام کو کسی پر لازم جائے تو یہ کہا جاتا ہے یہ کام کرنا تم پر لازم ہے بھائی یہ ضرور کرنا ہے تم نے है? اور یہ کہنا کہ تمہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی میں ناراض نہیں ہوں گا اگر آپ یہ کام کر لو تو اس میں اختیار دیا جا رہا ہے تو جس میں اختیار دیا جائے گا یہ کرو یا نہ کرو تو اس میں وہ عباہت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اباحت ہوتی ہے کر لے تو ٹھیک ہے نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ ہم واجب کیسے ثابت کرتے ہیں اور امام شافی فرض کیسے ثابت کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں تو صرف یہ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ ذہن میں رہے یہ جو شرع واجب ہے شریف طور پہ فرض معلوم ہو رہا ہے وہ اس دلیل سے نہیں ہو رہا بلکہ یہ تو اس تناظر میں آیا مبارکہ نازر ہوئی ہے جو لوگ اسے گناہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں بتوں کے ہونے کی وجہ سے ہم یہاں صفا مربع کے ماں بہن سائی کریں گے تو گناہ ہوگا رب تبارک وطال نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے میں تم جو طواف کرو گے نا یہاں یہ سائی کرو گے حج میں یا عمرہ میں یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کیونکہ تم کون سی بتوں کی تعظیم کر رہے ہو تم تو یہاں کھڑے ہو کے مجھے پکار رہے ہو گے صفا مربا کے مابین سائی کر رہے ہو اور یہاں پہ تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو جیسے حضرت حجر رضی اللہ تعالیٰ نے مانگی تھی تو میں اس میں لہٰذا تمہارے لیے کوئی عیب والی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے تم پریشان نہ ہو لہٰذا تمہارے لیے یہاں پہ صفا مربہ کے ماں بہن سائی کرنا یہ میرا ہی حکم ہے اور تم نے میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس صفا مربع کے سائی کو عمل میں لانا ہے تم نے بتوں کی نہ تعظیم کرنی ہے نہ اس کی نیت کرنی ہے ربتبارک وطالع ہاں جو بندہ نیکی کی نیت کرتے ہوئے رب تعالی کو راضی کرنے کی نیت سے یہاں صفا مربہ کے مابین سا کرے گا تو وہ ذہن میں رکھے, رکھے, رکھے, رکھے شاکر عالیم اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے اور علم والا ہے شاکر کا معنی ویسے شکر گزار ہوتا ہے شکر گزار اسے ہی کہتے ہیں نا جو کسی کو کوئی نعمت دے اور آگے سے وہ بندہ اسے قبول کر لے وہ کہتے ہیں یار بڑا قدردان ہے اس نے قدر کیا ہماری ہم نے کوئی چیز اسے اس نے قدر کیا ہے تو اسی طرح رب تبارک و تعالی بھی بڑا قدردان ہے جب اس کا کوئی بندہ نیکی کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکی کو بڑا جانتا ہے اس کی قدر فرماتا ہے بڑا جاننے کا مطلب یہی ہے نا کہ اس نے ایک بار درود پڑھا ہے اس کے حبیب پر رب تبارک و تعالی دس بار درود بھیج دے واہ واہ میرے حبیب پر درود پڑا ہے تو نے ایک بار پڑھا دس بار میری طرف سراہمت آ رہی ہے تمہیں درود پڑتے ہیں درود پڑتے ہیں رفت بار بتارنے دس رحمت نازل فرماتا ہے دس بار درود بھیجتا ہے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور دس درجے جنت بلند فرما دیتا ہے ایک بار درود پڑھنے کی برکت ہے یار کا نام کتنا پیارا لگتا ہے خالق اقبال ایک نماز پڑھ کے بندہ جائے نا دوسری نماز کی تڑا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں نمازوں کے گناہ ہوتے ہیں سب کو فرما فرمات کیسی قدر کی ہے تبارک و تعالیٰ شاکر علیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قدر دان ہے علم والا ہے آگے جی علما کی تقسیم ہو رہی ہے یہ یہاں پہ خاص خطاب تو یہودیوں کا ہے کہ یہودیوں نے یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا صفا اور مربع کی اور ان کے درمیان تعظیم کی عبادات کی یہ ساری کی ساری یہ کتابوں میں موجود تھی اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرما دی پچھلی کتابوں میں موجود تھی یہ باتیں اللہ تعالی نے قرآن میں بھی بیان فرما دی لیکن یہودیوں کو جو علماء ہیں انہوں نے یہ بات بیان نہیں کی وہ یہ بات چھپاتے رہے کیونکہ صفا اور مربع جو ہے اس کی عظمت اگر وہ بیان کر دیتے تو ظاہری بات ہے صفا اور مربع جس کے پاس ہے اس کی بھی عظمت بیان ہونی تھی پھر Amun. اسے سچا ماننا پڑنا تھا صفا اور مربع اللہ تبارک کو اطارا امام الانبیاء کو اتاف ہو پائے نہ یہ یہ ہیں یہ شاعر دین کے نہ یہودیوں کے پاس ہیں نہ ان نسرانیوں کے پاس ہیں یہ اللہ تبار کو اطارا نہیں کتاب والوں میں سے قرآن والوں کو اتاف ہو گیا ہاں یہ دلیل یہودی یہودیوں کے جو مولوی تھے ان کے علم علماء سوجی نے کہا جاتا ہے اگر وہ یہ مان لیتے تو ظاہری بات انہیں یہ بھی ماننا پڑھ لیتے ہیں قریمہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا حضور یہ عرشاء فرمائیں بدترین سے بدترین شئے کونسی ہے اور اچھی سے اچھی شئے کونسی ہے قریمہ علیہ السلام نے فرمایا الا ان شرر شرال علماء شرار علماء قریمہ علیہ السلام نے فرمایا بدترین میں سے بدترین شئے جو ہے نا ساری قنات میں وہ علمائے علماء سو, سو کون ہے سو برے علماء علماء ہیں اور فرمایا انلما میں خیر جو ہے وہ بہترین چیز سب سے بہترین چیز جو ہے وہ علماء, علماء ہیں سو سو وہ کون ہے علماء ہے اب یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے وہ اکرسام نے عالم کو ہی بہترین فرمایا اور عالم کو بہترین فرمایا اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھتے ہیں ایک روٹی ہے اور ایک مٹھائی ہے رس گلہ لے لیں گلاب جامن کہ جو بھی شاید پسند ہو گلاب جامن ہو رس گلہ ہو وہ اور ایک طرف روٹی رکھیں ان دونوں میں لطیف کیا چیز ہے مزیدار کیا ہے رس گلہ ہے جی آئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں رس گلہ ہے رس گلہ جو ہے وہ لطیف بھی ہے اور مزے بھی ہے روٹی کی بنسبت زیادہ نرم کیا ہے رس گلہ روٹی کے بہ نسبت زیادہ لطیف کیا ہے رس گلہ مزے بھی وہی وہ ہے اچھا. اچھا. اچھا یہ دونوں چیزیں اگر خراب ہوں گی مٹھائی کو کیڑے پڑیں گے اور روٹی زیادہ سے زیادہ, زیادہ خراب ہوگی تو خشک ہو جائے گی اور چبائی نہیں جائے گی زیادہ لطافت جس میں تھی نا اس کے اندر فساد آیا تو بگاڑ بھی زیادہ آیا جس میں لطافت کم تھی اس میں فساد آیا تو خرابی کم آئی نہیں سمجھایا مسئلہ یہ لطیف بھی سب سے زیادہ ہوئی اور خراب بھی ہوئی تو کیڑے پڑے اسے خراب بھی زیادہ ہوئی ہوئی وہ <سؤال> روٹی جو ہے وہ خراب وہ خشک ہو گئی ہے چبڑ ہو گئی ہے روٹی تو اسے آپ گیلا کر کے استعمال کر سکتے ہیں پہلے لوگ ایسے کھاتے تھے روٹی کو بھگو کے رکھ دیتے تھے پھر کھا لیتے تھے روٹی سوکی روٹی پہلے پہلے روٹی خشک روٹی کے ٹکڑے کر کے رکھ لیتے چھوٹے چھوٹے بریک بریک جب دیکھتے کہ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے رکھ لیتے بعد میں اسی کو جناب آگ پہ پکاتے اور اس میں میٹھا ڈال کے وہ جناب کھیر بنا کے کھا لیتے تھے وہ خشک روٹیوں کو بھی پیس لیتے تھے پیسنے کے بعد پھر اس کا دلیا بن جاتا تھا وہ بنا کے کھاتے تھے وہ کام آ جاتی تھی بتائیں جس مٹھائی میں کیڑے پڑ جائیں اسے آپ کیسے ٹھیک کریں گے حضرت اسی لیے فرمایا تھا Tum Tum न न چیز خراب ہونے والی اس میں نمک ڈال دیتے اور تو جن کو نمک کے ذریعے بچایا جائے قربانی پہ کھالے تو دیکھتے ہیں سارے لوگ کھال کو نمک لگا کر رکھتے ہیں نمک وہ خراب نہیں ہوتا خراب کے بغیر کے بغیر رکھے تو شام سے پہلے میرا خراب ہو جاتا ہے اس سے ثابت کیا ہوا نمک جو ہے یہ فساد سے بچانے والا نمک خرابے سے بچانے والا ہے حضرت عیسی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ علماء جو ہیں یہ نمک ہے سارے یہ علماء نمک ٹھیک رہے گا تو عوام ٹھیک رہے گی یہ نمک خراب ہو گئے تو عوام بھی نمک حرام ہو جائے گی کنے سے بچایا مسئلہ تو اس لیے یہ ضروری ہے تو اب جس چیز میں لطافہ زیادہ تھی وہ خراب ہوئی تو خرابی زیادہ ہو گئی وہ صحیح تھی تو صحیح بھی سب سے زیادہ تھی خیر تھی میں تو علماء جو ان کے اندر آنا مطلب یہ کہ عوام گمراہ ہو جائے گی عوام بے دین ہو جائے گا اگر عالم گمراہ ہو گیا اب یہاں پہ غلط فہمی لوگ میں پائی جاتی ہے وہ میں ذرا بیان کر دوں ایک عالم ہے وہ حق اور سچ کا بیان کرتا ہے لوگوں سے پیسے لے کر لوگوں کا منہ دیکھ کے دین بیان نہیں کرتا جیسے دین شریعت نازل ہوئی ہے ویسے بیان کر دیتا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کسی کو دیکھ کے نہیں کرتا لیکن اس کے عمل میں خرابی ہے عمل میں خرابی عمل میں کتا ہے یا عبادات نہیں کرتا زیادہ عمل میں کتا ہے اس کے تو ایسا عالم جو ہے وہ علماء سو میں شامل ہے نہیں ہوگا وہ علماء حق میں. کین میں ہے چاہے دنیا کا جتنا مرضی بڑا گناہ کے نہ کرتا ہو جتنا مرضی بڑے گناہ میں مبتلا ہو اگر وہ دین ویسے ہی بیان کر رہا ہے جیسے نازل ہوا ہے کسی کی رو ریات کی ہو بغیر حق بیان کر رہا ہے تو وہ علماء حق میں سے علماء سو میں سے دیوز نہیں, دیوز نہیں دیوز ہے علماء سو میں سے وہ لوگ ہیں جو صرف تنخواہ بچانے کے لیے رسول اللہ علیہ کا دین بیا نہیں کرتے چار پیسے کسی سے لیے تو مسل غلط بتا دیے جیسے آج سوسائٹی میں کتنے مولوی بیٹھے ہیں جی جس وقت امت فکروں میں مبتلا ہو اس وقت مول درخت لگانے کے فضائل سنا رہے ہیں مول درخت لگانے کی فضائل سنا رہے ہیں دینی حق کو بیان نہ کریں دینی حق کو چھپائیں جہاد کی بات نہ کریں نہ مسلم کی بات نہ کریں رب تعالیٰ کی توحید کی بات نہ کریں है جی؟, है جی جب جناب لوگ جو ہے وہ قبروں کو ٹکرے مار رہے ہوں اس وقت بھی بندہ کھڑے ہو کے یہ نہ بتائے بھائی یہ تعظیم کی نیت سے سجدہ ہے تو حرام ہے اگر جناب یہ سجدہ عبادت کی نیت سے ہے تو بندہ مشرق ہو جاتا ہے اس وقت بھی بیان نہ کریں بلکہ الٹا ان کا دفاع کریں بھی ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا بھائی وہابی غلط کہتے ہیں بھی تو غلط کہتے ہیں تمہارے دل میں بھی اس کی کوئی ممانت ہے جناب قبروں کو ہی سارا کچھ لگے بتا رہے تھے کہ قبروں پر سارے لومڑی چپکے بیٹھی ہیں صرف وہاں سے گلا اٹھا لیا جائے سارے اٹھ جائیں گے کہاں سے صرف گلا اٹھا لیجیے لڑائی ختم ہو جائے ہے یا نہیں کتنی بڑی بات ہے ویسے گلا وہ بزرگ رب کے لیے لڑتا رہا یہ گلا کے لیے لڑ رہے ہیں مزدرا. گلہ بھی بابے کی قبر کے پاس مزدرا. ٹھوک کے رکھتے ہیں اور بابے کی قبر پہ صرف نمک ہی پڑا ہوتا ہے جو سب کو نمک لگاتے ہیں کوئی مرید خراب نہ ہو کہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> نہیں ہاں نمک لگاتے ہیں سب کو حالت یہ ہو گئی خدا کے بندے اتنا پیسے جمع ہوتا ہے نمک کیوں رکھا ہوا ہے وہاں اتنی قیمتی چیزیں لگا کے رکھو تمہیں پتہ چلے بابے کے پاس آئے ہیں تو بابے نے کچھ ضیافت کی ہے وہاں پہ لینے کے لیے جناب کہتے ہیں جی نظرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں اور چیک لوگ اندھے چک ڈال جاتے ہیں اندھے چیک جو مرضی لے کے نکال لیں آپ حلال ہے آپ کے لیے وہاں پہ لوگوں کو کھلانے کے لیے اکیلا نمک پڑا ہو دینے کے لیے آسانی سکھاتے ہم مدرسے میں پڑھتے تھے ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب تھے اس دن بورچی نہیں آیا تو بچوں نے کہا ناظم صاحب روٹی کھانی تھی ہم نے اچھا ابھی نہیں کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے قصہ سناتا ہوں ایک لڑکا تھا ان کا خادم تھا ناظم صاحب کا تو وہ گیا ناظم صاحب نے پائے منگوائے وہ پائے کھا لیے پائے کھانے کے بعد جو ہے نا لڑکا ہڈیاں لے کے تو تو اچانک گزرنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا ہڈیاں ایسے پھیل گئی سارے لڑکوں نے دیکھ لی کہ ناظم صاحب نے پائے کھائے ہیں نگران صاحب نے پائے کھائے ہیں ہڈی بکھری سب لڑکوں نے دیکھ لیا ہمیں بیٹھے ہوئے تھے اچھا تھوڑی دیر میں بچوں نے شکایت کی ناظم صاحب کو نے کہا ہم بھوکے مار گیا بچی ہے نہیں ناظم صاحب ہڈیاں چوپ رہے ہیں پائے کی हैं हैं تو انہوں نے کہا جی ناظم صاحب بھوک لگی ہوئی ہے ہمیں تو آپ جو مہربانی فرمائے ہیں ہماری روٹی کا بندوبست کریں تو ناظم صاحب نے کہا کہ بھوکے رہنے کے بھی بڑے فضائل ہیں آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے تو پھر استاد ہوتے ہیں ایک لڑکا کہنے لگا استاد جی اگر یہ بات آپ پائے کھانے سے پہلے کہتے ہیں نا بڑی مزدار لگتی اب پائے کا جو ذائقہ آ رہا ہے نا وہ ہمیں بات دائیں بائیں کر گیا ہے مزہ نہیں آیا کی بات بالکل پسند نہیں آئی تو یہ حال شکوتا ایسے ہوتا ہے تو یا نہ یار لوگوں سے لینے کے لیے تم اندھے چک لو اور لوگوں کو دینے کے لیے بابے کے دربار پہ نمک پڑا ہوا ہے خود نہیں لے لو ملے گا آپ کو گوشت باہر سے لے لو سالن باہر سے لے لو باقی ساری چیزیں بابا صرف نمک ہی دے گا, دے گا اور کہتے ہیں یہ سب سے سستا پڑتا ہے اس لیے بزرگوں کی دعوت ایسی ہوتی ہے نہ کریں یار لوگوں سے بٹورنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہو مریدوں کے گھر جائیں گے بکرا کھائیں گے اور مرید بکرے کو دال گا اور پیر کے گھر جائیں گے پیر شربے والی دال پلائے گا جی مریض وہ بھی خوش ہوا واہ واہ لنگر تھا روحانیت آ گئی ہے یہ دوہرا میں یار یہ میں لیٹ ہوگا بات پتلی تو نہیں ہوگی زیادہ اللہ خیر کرے گا آگے دیکھیں جی رفت بارک وطالعہ نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ لوگ جو دینی حق کو چھپائیں یہ علماء سو ہیں یہ کیا ہیں علماء سو ہیں تو یہودی تھے جو دینی حق کو چھپا رہے تھے رب تبارک گوتال نے انہیں فرمایا یہ آئے مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں جی بس اندینم البینہ طب الہدا مبادلہ کتاب بے شک وہ لوگ جو ہم نے نازل کیا ہے واضح دلائل کے ساتھ اور نازل کی ہدایت نازل ہے ہے کر, کر, کر دی ہدایت لوگوں کو سمجھا دی روشن دلائل نازل کر دی لیکن انہوں نے پھر بھی چھپایا اسے اسے اسے پھر بھی چھپایا تو کیا ہوا اللہ تعالی نے رشا فرمایا اللہ یہی وہ لوگ جن پر اللہ ہے اللہ کے لانت بھیجنے کا مطلب لانت کرنے والوں کو بھی اور حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ہیں Nee. رسول باہر سے آتا ہے سارے یہی صرف دو فیصد قوم کیا ہے تنگ ہے تو رب نے کیا فرماتے رفتار جب قہد پڑتا ہے نا بارش بند ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ جانور تک لانت کرتے ہیں ان پر جو سبب بنتے ہیں جو سبب بنتے ہیں نا اس قہد کا جانور ان پر بھی لانت کرتے ہیں اور بات حد کر علماء فرماتے ہیں جب کوئی بندہ عالم ہو اور عالم ہو کر دین حق کو چھپائے بیان نہ کرے دین اور شریعت کے احکامات کو ماتے ہیں لوگ جو زندہ ہیں وہ تو وہ انبیاء کرام علیہ مسعد اسلام اور اولیاء کرام علیہ مصعت اسلام جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحیں تک کرتی ہیں ان کی روح غلانت کرتی ہیں کیوں کہ یہ جو کام ہے نا دین حق کو چھپانا یہ ان کے مشن کے خلاف ہے ان کی دعوت کے خلاف ہے ان کے کے خلاف ہے امام تم وہ دینی چھپا رہے ہو بتائیں کتنی لانت پڑے گی ان لوگوں پر مولویوں پر جو دینی حق کو چھپائے بیٹھے صرف یہی دین نہیں بیان تو تو نہ بیانو کوئی مسئلہ نہیں یہ زندگی تو چار دن کی یہ گزر جائے گی حق بولنے والوں کو بھی گزر جائے گی آگے بھی بیت جائے گی لیکن پتہ چلے گا قیامت والے دن ہمیں جس بندے پر دنیا میں روانت پڑ چکی پڑ چکی ہو رسول اللہ علیہ صاحب السلام کی طرف سے سارے نبیوں کی طرف سے روانت پڑ چکی ہو بتائیں اس کا کیا بنے گا یہی وجہ ہے جو عالم حق کا ہوتا ہے نا کریما کل عالم ربانی جو ہے اس کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں تک بخشش کی دعا مانگتی ہیں اور زمین پہ چلنے والی چونٹیاں دعا مانگتی ہیں کہ مولا یہ تیرے نبی کا وارث جا رہا ہے جیسے تیرے نبی نے دین بیان کیا تھا ویسے یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے مولا اس کی بخشش فرما دیتی بتائیں یا چونٹیاں تک اس بندے کو جانتی ہیں جو حق کہنے والا اور جو بندہ حق نہ کہے حق کو چھپائے اس کا یہ حال ہے الا کہ اللہ اللہ اللہ نے فرمایا بھی, اللہ بھی لانت ہیں ان پر اور اور ہر لانت بھیجنے والا ان پر ہر جب نبیوں کی روحیں تک لانت ہیں اولیاء کرام کی روحیں تک لنت بھیجتی ہے آپ کو بندہ چاہے میلاد منائے رسول اللہ علیہ السلام کا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے تو لانت آ رہی ہے اس پر جو دینی حق کو چھپائے بیٹھا ہے جو رسول اللہ کی جہاد کی بات نہیں کرتا جس جہاد کو حضور نے اسلام کی دین کی شریعت کی تو تلوار کے نیچے رکھ دی ہے حضور یہ میری روٹی اس کے نیچے رکھی ہے تو یہ اسے دہشت گردی کا مولوی بیٹھ کے دہشت گردی کا ہے تو بتائیں جی پھر اس پر لانت برسے کی نہیں برسے گی رسول اللہ کی روز مبارک نبیوں کی روحانی لانت برسے کی نہیں گی تو پھر کرنے والا ہو غوث پاک کے مزار پہ حملہ بھی ہوا تھا نا جب انگریز نے امریکہ نے حملہ کیا تھا بم برسائے تھے وہاں عراق میں تو اس وقت بھی پیر بڑے پڑے رہتے صرف گیارہویں کرتے رہتے تو بتائیں غوث پاک جہاد کریں یہ جہاد کا نام سنتے ہی کترائیں ہیں اور ان کو کب تاری ہو جائے غوث پاک رضی اللہ عنہ مدرسہ چلائیں مدرسے میں بچوں کو پڑھائیں آپ مدرسے کے بچوں کو کھانا اپنے گھر سے پکا خود لے کے آئے ان کو دینے کے لیے غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ ظالم حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جائیں اور آج کا ملہ ملوانا جو ہے یہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ مل جاتا ہے ہر دربار گدی نشین حکمرانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ کے ساتھ یاری لگائی ہوئی انہوں نے تو بتائیں یہ بل قرآن بہت سے لوگ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پر لانت بھیج رہا ہوتا ہے لانت ہو تیرے پڑھ رہا ہے قرآن پڑھنے والا بہت سے قرآن پڑھنے والا ایسے ہیں قرآن پڑھے تو قرآن لڑنے قرآن بھی پڑھے قرآن کا حکم بیان بھی نہ کرے قرآن کو پڑھے بھی قرآن کے حکامات کو چھپائے تو قرآن لڑن نہیں بھیجے گا قرآن بھی پڑھے قرآن پڑھ کے لوگوں میں گمراہی اور بے بھی پھیلائے قرآن پڑھ کے غامدی نے کہا تھا راضی خوشی کو زنا کر لیں تو یہ حلال ہوتا ہے بتائیں پڑھ کے یہ بات کرے تو بتایا لانا نہیں بسے گی قرآن بھی پڑھے خاتم النبیین جین کی آدمی پڑھے پڑھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو نبی کہے <سطور> <سطور> قرآن پاک بھی پڑھے قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک اتنی جناب ہدایت دیتا ہے یہ پڑھ کے پھر بندہ کہے کہ ہدایت تو بھائی انگریزوں کے پاس ہے وہ کہاں پہنچ گئے ہم قرآن پڑھ کے ادھر رہ گئے ہم تو بھوکے مر گئے تو بتایا قرآن لانا بھیجے گا اس پر چاہے سویرے تلاوت کرے شام کو کرے دوپہر کو کرے جہاں مرضی کرے قرآن تو لانا بھیجے گا اس پر بھائی اسی طرح کر کے روحانی طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو غوث پاک کے مشن کے مخالف ہیں اور صرف گیارہ پہ جمے ہوئے ہیں غوث پاک بھی کہتے ہیں کہ تو تم پر نے میرے نبی کا دین چھپایا ہوا اور کھاتا گیارہویں میرے نام کی میرے ساتھ محبت کے دعوے جھوٹے ہیں تمہارے جب تک تم میرے نبی کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہو جاؤ یار غوث پاک کے ساتھ محبت ہمیں کیوں ہے رسول اللہ کی وجہ سے ہے نا اور تو کوئی وجہ نہیں ہے ہم کہاں جانتے تھے گوس پاک کو کون ہے کون نہیں Yeah? رسول اللہ علیہ رسولسلام کے دین کی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ محبت ہے اور ہمارا تعلق ہے ہمیں یہ پیار ہے آپ کے ساتھ ہمارا جو کلبی لگاؤ اور میلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ صرف حضور کی وجہ سے ہے پوری کنال میں جس کے ساتھ محبت ہوگی حضور کی وجہ سے ہوگی جس کے ساتھ نفرت ہوگی وہ بھی حضور ہی کی ذات کی وجہ سے بس یعل حکو فل بغد فلّہ کا مطلب یہی ہے رقط بارک بتعلے کیا ارشا فرمائے جی دیکھیں الذین تابوا واصلحوا وبینوا ہاں وہ بندہ جو توبہ کر لے توبہ کر لے واسلہ اور اصلاح کر لے جو کوئی دین اس نے چھپایا ہوا تھا اس دین کو بیان کر دے دین حق جو چھپایا ہوا تھا وہ بیان کر دے رب تعالی ارشاد فرمایاؤلاء كتب عليهم اس بندے کی میں توبہ قبول کر لوں گا اجا نا حق پر حق کو بیان کرے وان التواب الرحيم کیونکہ میں بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑا مہربان اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا